صحابہ یہ وہ آدمی ہے جو ایک مہینے کے اندر ایک پاس پڑھ لیا کرتا تھا یہ وہ آدمی ہے جو ہر مہینے میں میری نازل کردہ کتاب کی تلاوت کر لیا کرتا تھا دو آتے تھے چلو بڑی اچھی فلم لگی کام نہیں میں اس وقت رب کا کلام پڑھ رہا ہوں نہیں جا سکتا ہاں اس سے گناہ ہوئے سب کچھ ہوا لیکن پرانے پڑھتے سب پھر نے اپنے باپ کو بھی ٹھکرایا اما کو بھی ٹھکرایا سب کو سب کچھ سے منع کر دیا دوست ہو کو بھی ٹھکرایا اس کا جو سور تھا وہ سوریہ تھا ایک مہینے میں یہ رب مکمل کر لیا کرتا تھا اس نے دنیا میں میری سب سے اونچی اللہ کی سب سے اونچی کتاب اللہ کی نازی کردہ سب سے اونچی کتاب کی عزت کی اس کے مقام کو سمجھا اللہ نے بھی جنت میں اس کو سب سے اونچا مقام دیا اللہ نے بھی اس کو جنت میں سب سے اونچا درجہ دیا اور ہائے کاش ہم نے تم قرآن کی حقیقت کو سمجھا ہوتا یہاں قرآن کو پڑھنے کے لیے کہتا کون ہے یہاں کو یہ کہتا ہے ناپاک تو تے کھڑے ہو کر پیشاب تک کر دس سازیز اپنے گلے میں لٹکا لے تیری بخش ہو جائے گی یہاں کو کہا یہ جا رہا ہے یہاں بلایا کوئی راستے پر جا رہا ہے یہ نہیں کہا جا رہا کہ ناپاک آدمی کا بھی سوت پہننا ہے ذرا سوچو میرے دوست اور بزرگوں میں نے قرآن کی بات حدیث کی بات کی ہے گالی نہیں دے رہا ہوں کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں اگر میری بات میں غلطی برابر سر ذرے برابر دی اگر غلط ہو تو ذرا بتاؤ میرے دوست اور بزرگ کو ہمیں امید ہے کہ ہم تم سے بھی اصلاح حاصل کریں گے اگر غلطی ہو بتاؤ ہم اصلاح کریں گے اس لیے کہ ہمارا فرض ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر غلطی ہو اور قرآن اور حدیث میں اگر غلطی ہو تو ہم امن اور سدقنا کہہ کر اس کی اصلاح کریں گے تم جو بات بتاؤ گے کابل کی قسم قرآن کی ہوگی حدیث کی ہوگی سب سے پہلے ہم اس پر چکیں گے دوست بزرگو ذرا اندازہ لگایا اور پھر سوچیں کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کتنی کرنی چاہیے اب یہ تو ہو گیا اس لما کا متل کتاب اب چل رہا ہوں میں آخر میں سلا نماز مبارد. قائم کیجئے نماز پڑھئیے میں یہ نہیں کہتا قیامت کے دن مولوی بخشوائے گا میں یہ نہیں کہنے آیا کہ آپ نماز مت مطلب پڑھو حاجی بخشوا لے گا میں یہ کہنے آیا کہ تمہارے آمال تمہارے ساتھ جائیے اور ایک ہی چیز ایسی ہے تین طریقے کے دوست ہوا کرتے ہیں ایک دوست وہ ہوتا ہے جو زندگی بھر انسان کا ساتھ دیتا ہے اور مرنے کے بعد ساتھ چھوڑ دیتا ہے لیکن اس کا ذکر خیر کرتا رہتا ہے مرنے کے بعد اور وہ ہے گھر والے اہل و عیال آپ زندگی بھر ساتھ دیں گے مرنے کے بعد آپ کا ساتھ نہیں دیں گے لیکن آپ کو ذکر خیر میں یاد رکھیں گے یہ دوست ہے دوسرا دوست وہ ہے جو صرف زندگی بھر آپ کا ساتھ دیتا ہے لیکن مرتے وقت وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور وہ ہے آپ کا مال آپ کی دولت زندگی بھر آپ کا ساتھ دے گا لیکن مرنے کے بعد آپ سے قطع تعلق ہو جائے گا آپ سے بالکل الگ ہے طرح دوست وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی کام میں آتا ہے اور زندگی بھر بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے اور وہ ہے آپ کے عمل زندگی میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے اور مرنے کے بعد بھی وہ عمل آپ کے ساتھ جائے گا اللہ کے نبی نے کہا کہ جو تمہارا سب سے گہرا دوست جو زندگی میں بھی تمہارا ساتھ دے اور مرنے کے بعد بھی تمہارا ساتھ دے اس کو تم سب سے گہرا دوست مانو سمجھو اور اس کی تم تیاری کرو یعنی عمل کے میدان میں تم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ سبقت کرو عمل حل <تصفح> نبی نماز قائم کرو اپنی پوری امت کو نماز کی تعلیم دے دو میں نے ایک بات بتائی تھی کہ نماز یہ کیسے پتا چلے کہ قبول اور یہ کیسے پتا چلے کہ آپ ناقبول یعنی یہ ہماری منہ پہ مار دی گئی سن لو ایک ترازو میں بتا رہا ہوں اس ترازو پر اپنی نماز کو تو اللہ نے ترازو بتائی کہ اگر یہ نمازیں ہوں گی تو تمہاری نمازیں قبول ایسی نہ ہوں گی تو تمہاری نمازیں یعنی تمہارے منہ پہ ماری جائیں گی اور آؤ وہ نمازیں کیا ہیں کون سی نمازیں قبول قرآن کی کسوٹی دیکھو اور آؤ آج ترازو بھی بتاؤں کوئی بہت پرانی ترازو نہیں ہے سلو آج ایک نئی بات ہے لیکن تم نے سنا تو ہوگا سمجھ نہیں سکے ہوگے سنو تو ذرا آ اللہ نے کیا کہا سلا تھا انل ایو بہبیا جب بھی بات کرتا ہے تو دلیل سے کرتا ہے ہم بھی آج دلیل تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں نمس ان سلا الفاظوں میں قرآن نے کہا کہ نماز وہ قبول ہے کون سی نماز کی پہلے قبول کی شرط دیکھ لو نماز کا پہلے شرط کیا ہے ان سلا تک تنہائی شائی بل ملکار. نماز کا مل منت مین پوائنٹ کیا ہے وہ انسان کو بے شرمی سے روکتی ہے بے حیائی سے روکتی ہے وہ انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے اب سنو یہی نماز کے قبول اور نہ قبول ہونے کی دلیل ہے قرآن نے کہا کہ نماز انسان کو بے شرمی سے روکتی ہے برے کاموں سے روکتی ہے اب ہر نماز یہ سوچ لے کہ کس کی نماز اس کو برے کاموں سے روک رہی ہے جس کی نماز اس کو برے سے روک رہی ہو اس کی نمازیں اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہیں اور جس کی نماز اس کو برے کاموں سے نہ روک رہی ہو نماز بھی پڑھتا ہو چترہار بھی دیکھتا ہو نماز بھی پڑھتا ہو شرک بھی کر رہا ہو نماز بھی پڑھتا ہو دو لاکھ کا بھی بیٹی کو جہیز دے رہا ہو نماز بھی پڑھتا ہو اور بیڑی سگریٹ اور اور شراب میں بھی لگا ہو خانی میں بھی کھیلنے میں بھی لگا ہو جو ان تمام برائیوں میں نماز کے بعد بھی ایک تمام برائیاں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں تو اس کی نماز نے اس کو برائیوں سے نہ روکا وہ نماز نمازی نہیں نماز وہ ہے تو اس کے برے کاموں سے روکے اور جس کی نماز اس کو برے کاموں سے روک رہی ہو اس کی نماز قبول اور نہ روک رہی ہو تو نہ قبول نماز ہے کفا کی اور اگر ہم یہ نہ مانیں تو کیا یہ کہہ دیں جوا کھیلنے والے کی بھی نماز قبول جو متقی ہے اس کی بھی نماز قبول فرق کیا رہ گیا ہم نے چاہے کہ جو آدمی شراب کو چھوڑے ہے بیچارہ شراب کے قریب نہیں جاتا اس کی بھی نماز قبول اور جو شراب پی رہا ہے اس کی بھی نماز قبول پھر فرق کیا رہ گیا فائدہ کیا ہے نماز کرنے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی جنا کر رہا ہے پھر بھی نماز قبول اور جو جنا سے بچ رہا ہے پھر بھی نماز قبول پھر فرق کیا قرآن کی شاید لیکن سلاحان الخاش منکر اور قرآن نے صاف کہا کہ نماز بڑے دوستوں بے شرمی اور بے حیائی سے روک اور سن جس کی نماز اس کو بے حیائی برے کاموں سے روک رہی ہے اس کی نماز قبول اور جس کی نماز اس کو بے حیائی برے کاموں سے نہیں روکتی اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے اور آؤ مسلمان و حاقی میں نماز قائم کرو نماز پڑھو بات ہے نماز اللہ کے نبی نے اس کا وہ مقام اور وہ اہمیت بتلائی ہے کہ رات میں دیکھو جب کسی قوم کے پاس تم حملہ کرنے کے لیے نکلو تو رات میں جب وہاں پڑھاؤ ڈالو تو میری قوم کے لوگوں قوم پر حملہ نہ کرنا رات میں شب خون نہ مارنا رات میں کسی قوم پر ایک دم چڑھائی نہ کر لینا فجر کی نماز کا انتظار کرنا آزان کا انتظار کرنا اگر اس جگہ سے تمہیں نماز کی آزان کی آواز سنائی دے خبر پار اس جگہ پر تم حملہ نہ کرنا یعنی فجر تک انتظار کرنا اگر اس گاؤں سے اس شہر سے اس آبادی سے اگر اللہ تو میں سنائیں تو وہ مسلمانوں کی بستی ہوگی یعنی علامت کیا بتائی جہاں فجر کی دان ہو رہی ہو علامت یہ کی سے ادان کی بات آ رہی ہو وہاں شریقون نہ مارنا وہاں حملہ نہ کرنا کیونکہ وہ مسلمانوں کی بستی ہے پوری بستی کا حملہ مت کرنا ایک مکان تھا اور آؤ آو... ہم زیادہ کچھ تو نہیں کہتے آؤ نماز کے اوپر ایک بات بتاؤ کے دن کون سا دی مجرم ہوگا اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میرے ابید اللہ ہی تابے گزرے ہیں بہت بڑے ابید اللہ فرماتے کہ ایک مرتبہ میری عشا کی نماز جماعت کے ساتھ نکل گئی میں میرے یہاں کچھ مہمان آ گئے ایک وقت کی آن لی صرف ایک وقت عشا کی نماز وہ بھی جماعت نکل گئی مہمانوں کو کھلانے میں لگ گئے کہ جس کی وجہ سے جماعت نکل گئی فرماتے ہیں کہ اپنے میں اپنے محلے میں شہر میں ڈھونڈا نہیں ملی میرے شہر کے بغل میں قریب دوسرا شہر بسرا لگتا ہے میں بسرا سے چپک کر گیا کہ بسرا میں دیکھوں شاید جماعت مل جائے میں نے پورے بسرا میں جماعت کو تلاش کیا لیکن ہر جگہ کے لوگ پڑھ چکے کہیں مجھے جماعت نہ ملی میں اپنے گھر پہ چلایا اور میں نیچا کی نماز کو پڑھا اکیلے پڑھا تنا پڑھا اور چونکہ میں جانتا تھا کہ اللہ کی نبی نے فرمایا کہ جماعت کی نماز تنہا نماز ستائیس گنا زیادہ ہوتی ہے ستائیس گنا زیادہ درجہ بھرتی ہے فرماتے ہیں میں نے عشا کی نماز کو 27 مرتبہ پڑھا 27 بار پڑھا تاکہ مجھے جماعت کا ثباب مل جائے تاکہ مجھے جماعت کا درجہ مل جائے تو بید اللہ فرماتے کہ میں نے عشاء کی نماز 27 بار پڑی ہوتے میں جب سونے چلا تو میں نے رات میں خواب دیکھا کہ میرے دو جو میرے ساتھ نماز پڑھتے تھے اپنا گھوڑا دوڑا رہے میں بھی اپنا گھوڑا دوڑا رہا گھڑ دوڑ ہو رہی ہے کہ کون آگے نکل جائے لیکن میں نے دیکھا کہ میرا گوڑا سب سے موٹا سب سے تازہ لیکن سب سے پیچھے ہیں اور میرے ساتھیوں کے گھوڑے سب سے آگے ہیں میں بار بار ایگائی کہ میرا گھوڑا آگے نکل جائے لیکن میرا گھوڑا آگے نہ نکلتا میرا گھوڑا پیچھے رہ جاتا بار بار اس لیے میرے ساتھی بولے ارے امریکہ اپنے گھوڑے کو پریشان نہ کر اپنے گھوڑے کو ہیر نہ لگا بار بار اس کو تکلیف نہ دے اور یہ تو جانتا ہے کہ آئی بڑا اللہ رہا تو ہم لوگوں سے آگے نہیں نکل پائے گا لاکھ کوشش کر لاکھ ہیر لگا لاکھ گھوڑے کو مار لیکن ہم لوگوں سے آگے پائے گا گاؤ میرے ساتھ آخر بات کیا کہ میں تم سے آگے کیوں نہیں جا پاؤں گا میں تم سے آگے کیوں نہیں نکل پاؤں گا کہ اس لیے کہیں ہمیشہ کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور تم نے شاہ کی نماز جماعت سے ادا نے کی جماعت سے نہیں پڑھی یعنی ستائیس مرتبہ اکیلے اور تنہا ایک نماز کو پڑھنے کے بعد بھی وہ درجہ نہیں ملا جو جماعت کے ساتھ نماز کا ہے اب غور کیجیے کہ ہمیں جماعت کی کتنی پابندی کرنی چاہیے سوچ لیجیے اور آیا آو. کریں ذرا سوچو تو صحیح کہ میدانِ محشر ہے وہ میدانِ محشر آج ہماری زمین سے میں نے بتایا تھا کہ سورج نو کروڑ تیس لاکھ کی بندی پر ہے اور آپ غور کرنے والے غور کریں سورج کرامت کے دن صرف ایک میل کے فاصلے پر ہوگا کوئی ٹہنوں کے برابر پسنے میں ڈوبا ہے تو کوئی گڑنے کے برابر کوئی کمر کے برابر کوئی گردن کے برابر کوئی اسی میں ہوتا لگا رہا ہے کہا کچھ ایسے بھی ہوں گے کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ میں دانی کی بک ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے جانب میں جہنم کے اندر بھیج دے حالانکہ ابھی جانم کا نظارہ نہ کیا ہوگا جہنم کو دے کرنا ہوگا جہنم کی تمنا کر رہے میدان میں دل ہوگا حساب کتاب ہو رہا ہوگا حساب کتاب ہو چکا ہوگا اب جنتی الگ اور جہنمی الگ ہے جنتی الگ چاندنیوں کو الگ کر دیا گیا خرشتہ کہا آئے جنتی ہو تم جنت کے کنارے کھڑے ہو جاؤ او جانونی تم جہنم کے کنارے کھڑے ہو جاؤ جنتی جنت کے کنارے کھڑے ہو گئے جہنمی جہنم کے کنارے کھڑے ہو گئے سفارش بھی ہو چکی ہوگی سب کچھ ہو چکا ہوگا جنتی جانم کے کنارے کڑے ہوں گے اور جانمی جانم کے کنارے کڑے ہوں گے فرشتہ اپنے ہاتھ میں ایک مرا ہوا دمبا لے کر آئے گا جس کا نام ہوگا عربی میں ماٹ مر ہوئے دمبے کو لے کر آئے گا اٹھا کر پٹک پٹک دے گا آئے جنبی ہو. بتاؤ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے بخاری کی حدیث ہے اے فرش آئے جن دیے بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے جنتی کی چیز تھی ہوئی ہم آپ میں کہیں گے اے فرش تیرے ہاتھ میں موت ہے ہمیں اولاد کو جو موت ہے وہ قیامت کے دن مرے میں دمبے کی شکل میں لائی جائے گی کیونکہ کی الزی خل قلماؤ طول الل اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تو موت کو بھی اللہ نے پیدا کیا موت بھی اللہ کی ایک مخلوق الزی خل کلماؤ طول حیات موت کو بھی اللہ نے بنایا زندگی کو بھی اللہ نے پیدا کیا لہٰذا اس کو بھی موت آئے گی موت کو بھی موت آئے گی پھر کہے گا جان ہو تم بھی بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے سر وہ جن جہنمی جواب دیں گے اے فرشتے تیرے ہاتھ میں موت ہے کائے جنتی ہو اور جانومی دونوں سنو پٹکے گا تیز چھری کاندھے پر پیر رکھ کر چھری کو گردن پہ چڑھاتا ہوا کہے گا اے جنتی اے آئے تم دونوں سن لو آج اس موت کو بھی موت کی گھاٹ اتارا جا رہا ہے اور اس موت کو بھی موت آ رہی ہے لہذا یہ کہہ کر وہ چھری چلا دے گا اور موت نمی اس ڈمبے کو زبا کر دے گا کاٹ ڈالے گا موت کو بھی موت آ گئی موت کو بھی زبا کر دیا لہٰذا کہے گا ارے جنتی ہو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں جاؤ وہ جاننی ہو تم ہمیشہ کے لیے, میں جاؤ, کے لیے میں جاؤ اب تمہیں بھی موت نہ آئے گی کیونکہ کی موت کو بھی موت آ چکی موت کو بھی بہت ہی گاٹھ اتارا جا چکا اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے جہنمی جہنم کے اندر رہے ہوں گے اور جنت جنتی اپنے محلوں کی کھڑکیاں کھولیں گے تو ان کو جہنم کا ایک طبقہ نظر آئے گا ایک چھوٹا سا گروہ نظر آئے گا ایک چھوٹی سی جماعت نظر آئے گی جنتی دیکھیں گے کہ جہنمیوں کا ہاتھ کٹا پڑا ہے کسی کی گردن کٹی پڑی ہے کسی کا پیر کٹا پڑا ہے کسی کی آنکھیں نکلی پڑی ہے جنتی پوچھیں گے جان نمی ہو تم کو دنیا میں ہمارے ساتھ راہ کرتے تھے تم کو دنیا میں ہمارے کرتے تھے تم تو دنیا میں میرے ساتھ زندگی بدل کیا کرتے تھے آخر ایسے کون سے ہم تم نے کیے جس کی وجہ سے آج تمہیں جہنم میں آنا پڑ رہا ہے جہنمی اوپر دیکھیں گے وہ میرے جنوبی بھائی ہو آج میرا گلا سوکا جا رہا ہے اتنی سخت پیاس لگ رہی ہے کہ اگر دنیا کے سمندر آج چھوڑ دیے جائیں تو آج میرے حالت سے کبھی میرے حلق کی پیاز نہ بجھے گی وہ پانی میرے حلق کے نیچے نہ اترے گا سمندر خوش ہو سکتے ہیں میری پیاز نہیں بھج سکتی میرے, میرے جنمی بھائیو ہو سکے تو تم ہوگی کودر کا پانی جنتے یا تم آتے میرے کوگر کا پانی تھوڑا سا ڈال دو تاکہ میں اس کو پی لوں اور اسے میرے گلے میں میرے حلق میں کراوٹ پہنچ جائے کیوں میرے جنمی بھائیوں اور سب کا تو محبت میں نے سے پوچھ لیا اللہ نے تمہارے اوپر پانی تو بہت دور جنت کی خوشبو بھی تمہاری اوپر احرام کر دی ہے ہم پانی تو بہت دور جنت کی خوشبو بھی تمہیں نہیں دے سکتے جہنمی اور جو شفقت سوال کر دیا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح کہ آخر تم جہنم میں کیوں آئے ہو ہم مجبور ہیں کہ ہم تمہیں کچھ دے سکیں جہنمی اوپر دیکھتے ہوئے کہیں گے او ن سا کسور بدلائے ہیں کون سا گنا بدلائے ہاں دنیا میں وہ کون سا گنا تھا جو ہم نہ کرتے تھے دنیا میں ایسی کون سی برائی تھی جو ہم نہ کرتے تھے جوا ہم کھیلتے थे شراب ہم کیا کرتے تھے نشے کی چیزیں ہم استعمال کیا کرتے تھے نشہ میں ہمیں کتنی برائیوں میں مربت تھے لیکن سب سے بڑا ان تمام برائیوں کے بعد جو جرم ہمارے اندر تھا وہ سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ لمل تھے ہم نے دنیا میں نمازوں کا جنازہ نکالا آج میرا جنازہ نکالا جا رہا ہے آج میرا آج میرا کوٹا بنایا جا رہا ہے آج مجھے بتایا جا رہا ہے آج میرے طرف پرشتے مار ہار کر رہے ہیں اس لیے کلو منل منگل ہم دنیا میں نمازیں نہ پڑھا کرتے تھے ہم نے دنیا میں نمازوں کو چھوڑا اور آؤ مسلمان نماز کی بات کرتے ہو نام ہے مسلمان نام ہے محمد اسلم اسلام و اکرم. اور آؤ اپنے نام کے ساتھ محمد جوڑنے والو ذرا سن لو او نبی کا نام لے کر اپنے نام کے آگے بات والو سن لو آج نبی سے محبت تمہیں کرنا ہوگی ورنہ یہ چیز تم اپنے دلوں سے نکال لو سن لو صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی فجر کی نماز جماعت ختم ہو جائے اور جماعت کے ختم ہو جانے کے بعد جب وہ مسجد میں آتا تھا جماعت ختم ہو گئی سورج نہ نکلنے پایا ابھی فجر کی نماز کا وقت باقی ہے سورج نہیں نکلا لیکن جماعت ختم ہو گئی جب وہ جماعت کے ختم ہو جانے کے بعد آتا تھا صحابہ یہ شک میں پڑ جاتے تھے کہ یہ آدمی منافق ہے منافق کیونکہ آقا نے فرمایا جو آدمی عیشا اور فجر کی نماز میں دیر کرے یعنی جماعت ہو جانے کے بعد سستی کرے اور فجر کی جماعت ہو جانے کے بعد جو دیر سے آئے یہ منافقوں پر بھاری پڑتی ہے عشا اور فجر کی نماز منافقوں پر بھاری پڑتی ہے یہ صحابہ یہ قدر دیتے کہ آدمی منافق ہے منافق آ وہ فجر کی نماز پڑھیں بھی صرف دیر سے آئیں تو صاحبہ مناسب تصدر کریں اور ہم پانچوں وقت کی نمازوں کا جنازہ نکالیں بتاؤ ہمارا کیا حال ہوگا بتاؤ ہمارا کیا اثر ہوگا اتنی ہی بات نہیں ایک واقعہ نقل کیا گیا ختائش کی ایک لڑکے کی بہن کا انتقال ہو گیا لڑکا دفن کرنے کے لیے اپنی بہن کو لے گیا لڑکے نے اپنی بہن کو دفن کیا لیکن کچھ ضروری کاغذات جو تھے وہ لڑکے کے اسی قبر میں اپنی بہن کو دفن کرتے وقت گر گئے گھر پہ آیا تو دیکھا وہ کاغذات نہیں ہیں بھاگتا ہوا مولانا کے پاس گیا عالم کے پاس گیا پوچھا کہ بھائی میرے کچھ کاغذات گر گئے ہیں کیا میں اس کو اٹھا سکتا ہوں کہاں قبر کو کھود کر اس کے کاغذات تم لا سکتے ہو شرط یہ ہے کہ تم اپنی بہن کو ہاتھ مت لگانا وہ جس حال میں ہو اس کو مت چھونا بس کاغذات اٹھا کر چلے آنا یہ آدمی قبر کو کھولتا ہے لیکن ایک عجیب حال دیکھتا ہے اپنی بہن کا کہ ایک آم کا طوق اس لڑکے کی بہن کے گلے میں پڑا ہوا ہے اور وہ چیخ رہی ہے چلا رہی ہے اس کی آواز انسان جنرتوں کو چھوڑ کر ہر مخلوق سن رہی ہے ذرا سوچیے صحیح خسائف میں مستی نے نقل کیا ہے کس آدمی نے لیکن اپنی بہن کو ہاتھ نہیں لگایا ضرور کاغذات اٹھایا آگ کا پاؤ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مٹی کو ڈالا اور پھر خبر کو میں جو ہے حالت تھی پہلے کی طرح خبر کو جو ہے مٹی ڈالنے کے بعد بھاگا اپنی ماں کے پاس آیا کیوں میری ماں میری بہن کون تک گناہ کیا کرتی تھی مجھے بتا کیوں میرے بیٹے پاؤ صحیح کیا میری ماں فلا فلانی سے پوچھا کہا قبر کو کھود کر اپنے کاغذات دکھا سکتا لیکن بہن کو ہاتھ نہ لگانا تو میری ماں بتا میری بہن کون سا برا جام کیا کرتی تھی ان کا بیٹے پہلے بتا تو تھی نے قبر میں کیا دیکھا ہم کیا میری ماں میں نے قبر کے اندر دیکھا کہ میری بہن کے گلے میں آگ کا شوق ہے آگ کا شوق ہے کہ بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی مسلمانوں کا جو سے سنو سستی کیا کرتی تھی یہ نہیں نماز کو نہیں پڑھا کرتی تھی یعنی زہر کا جو وقت ہے اس کو چھوڑا 3 بجے ظہر کی نماز پڑھ رہی اظہر کا وقت تھوڑا 5 اور 6 بجے کا کی نماز پڑھ رہی ہے سنو تیری نماز کو ٹال مٹول کر پڑھا کرتی تھی یا آپ ان لوگوں کا ہے جو نماز کو سستی سے پڑھتے ہیں جو نماز کو ٹال مٹول کر پڑھتے ہیں جن کی کی نماز نہیں چھوڑتی وہ نماز نماز پڑھتے ہیں لیکن وقت کو چُرا کر نماز پڑھتے ہیں یعنی سستی اور کائلی سے نماز پڑھتے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کا یہ حال ہو اور جو نماز سے نہ پڑھتا ہو اس کا حال کیا ہوگا جو نماز کو کھائے جا رہا ہو اس کا حال کیا ہوگا بجن میں تھوڑا بیچ کے سوتا ہو اس کا حال کیا ہوگا اے کاش مسلمان رات کو سوتے وقت اور صبح جب تیری آنکھ کھلتی ہے کاش فجل کی آزان اور نماز کروڑ سورج کے نکلنے تک تجھے لیند نہ تھی سوچتا یہ رہتا کہ آئے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز نہ پڑھنے کی بنا پر اللہ کا عذاب نہ جائے کہیں میرے گھر کی گر کر گرنے پر چھوڑ کے گر نہ جائے تجھے لین کیسے آ جاتی تو آرام کرنے کر لیتا تیرے دل کو سکون کیسے مل جاتا تیرے دل کو فرار کیسے آ جاتا میری سمجھ میں نہیں آتا اور آؤ یہ نماز کا ایک چھوٹا سا واقعہ کے سامنے رکھ دیا ایک اور واقعہ اس نمبر رسول پر اور اس شیک پر نہ جانے کتنے مول آئے ہوں بتایا ہوگا بے نمازی جہنم میں بتایا ہوگا بے روزگار جہنم میں جائے گا سنا ہوگا کہ بے نمازی جہنم میں جائے گا بے روزگار جہنم میں جائے گا زیادہ دے نمال جہنم میں جائے گا اور آج میری سے سن لو آج میں ایک بات بتا رہا ہوں میری زبان ہے لیکن الفاظ آتا کے ہیں زبان میری ہے امام کا اندازہ فرمان ہے اس کا جو اماموں کا بیمام پیروں کا بیمام امام کا بیمام اللہ کے بعد جس کا اگر سب سے بڑا درجہ تو سر کا کائنات کا محسن انسانیت کا اللہ کے بعد اگر دوسرا درجہ کسی کا ہے تو آمینہ کے لال نہ جو یہ نہ مانے تو مسلمان نہیں جو یہ نہ مانے دو اس کو ہم اسلام کے دائرے میں نہیں مانتے اللہ کے بعد دوسرا نمبر اگر دیا جا سکتا کو تو وہ صرف آتما کی بھاپ کو وہ صرف آمینہ کے لال کو وہ صرف ابد المطلق کے کوٹے کو وہ ابو طالب کے فقیقے کو حس مون کے نانا کو جناب محمد الرسول صلی اللہ وسلم کو دیا جا سکتا ہے اور آج میری زبان سے سن لو آپ نے سنا ہوگا بے نمازی جانم میں بے روزگار جہنم میں اور آج میری زبان سے امام کا جہنم ہے حج کرنے والا بھی جہنم ہے اتنا ہی نہیں جس نے کبھی بھی ایک وقت کی فجر کی نماز اور جس کی کبھی تحج نہ چھوٹی ہو وہ بھی جہنم ہے وہ اللہ یہ کیا بات ہے واللہ یہ کہاں سے نیا مسئلہ گیا بے نمازی کو جہنم میں بتاؤ تو ایک بات بھی ہے یہ تو کہہ رہا ہے کہ نمازی بھی جہنم ہے یہ نیا مولوی کہاں سے نکلا ہے میں نے پہلے کئی مامے کائنات کے کیسا سن لو حدیث کا فرمان اللہ کے نبی نے کیا فرمایا حدیث جب تیرا بیٹا سات سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دے اور جب تیرا بیٹا دس سال کا ہو جائے تو مار مار کے نماز پڑھنے کے لیے لے جاؤ اور ہائے ہائے ہائے او باپو تم نے اپنے بیٹوں کو اوپ کے اوپر ابد کا ڈنڈا آج اٹھا لیا تو بھی بے نمازی پیری اور آج بھی بے نمازی ٹھیک ہے میرا بیٹا دس سال کا ڈنڈا اٹھا لوں گا ماروں گا چل دے نماز پڑھنے کا لیکن ذرا تو بتاؤ کہ جب باپ ہی کوئی بے نمازی ہو تو اس پر ڈنڈا کون چلائے آخا نے کہا کہ بیٹا دس سال کا ہو جائے تو مارو مار کے مسجد میں لے جا نماز پڑھا یعنی مارنا بھی فرض حکم دے دیا حدیث کے الفاظ میں ایک آدمی اپنے بیٹے کو بھی نماز کا حکم دے بیوی کا ذمہ دار شوہر نہیں بیوی کا ذمہ دار شوہر ہے شوہر کی ذمہ دار بیوی نہیں بیوی بی کا حق نہیں ہے کہ شوہر سے کہے نماز پڑھو بلکہ شوہر کا حق ہے وہ آمراہ سلا اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے یعنی بیوی بی کو حکم نماز کا شوہر دے گا لیکن آج تو الٹا حساب ہے بیویاں کبھی کبھی کہتی ان کو شرم نہیں آتی ایک ٹائم کے نماز نہیں پڑھ بھی جاؤ کبھی کبھی نماز پڑھ دیا حال تو مرزا غالب سے آپ لگا سکتے ہیں اسی طریقے وہ بے اتنا پڑا پاخنڈی شراب کے نشن نماز ہی نہیں پڑھتا شراب کا اتنا عادی کہ جس کی حد نہیں بیوی نے پہلے مہینے کی جو تنخواہ نوکری کے بعد جو فسٹ منتھ پہلے مہینے کی جو اس کی تنخواہ ملی اس کو ساری پوری تنخواہ کی شراب کی بوتل لے آیا بیوی بی نے کہا پہلے تنخواہ لوگ غریبوں مسکینوں کو کھلاتے ہیں اے اور کہتے ہیں کہ چلو کامیابی اور ترقی کی دعائیں کرتے ہیں اور تم شراب کی بوتل کھلائی پورے مہینے خرچہ کہاں سے چلے گا کہا بیوی بی محترمہ تمہیں اللہ کا بھروسہ نہیں ہے کہا کیوں کہا رہے نما اس نے روزی لینے کا وعدہ کیا ہے وہ کہیں سے بھی دے گا شراب دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا اسی میں لے آیا ایک دفعہ شراب ختم بیوی بی نے کہا جاؤ کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیا کرو ہر شراب شراب شراب کبھی بھی آج پہلی مرتبہ تم نے عقل مندی کی بات کی بیچارہ وزو بنایا نہ چار رکعت نیت کی نماز کی نیت کی جو کھڑا ہو گیا کھڑا ہوا ہی تھا دو رکعت نماز پڑھی کسی نے شراب کی بوتل نکلا دی بس وہیں سے چھوڑ چھاڑ کے بھاگا شراب کی بوتل لیا گھر پہ کی. پیرا بیوی بی نے کہا نماز پڑھائی کا محترمہ میں نماز میں دعا ہی تو مانگنے گیا تھا اور اللہ نے جب دو ہی رکات میں سن لی ایسے اور اس بی کو نماز کا حکم دینا یہ شہر کی ذمہ داری ہے لہذا قیامت کے دن ایک ایسا آدمی آئے گا جس کی نہ کوئی نماز چھوٹی ہوگی نماز تو چھوڑو اس کی کوئی تعجب بھی نہیں چھوٹی ہوگی اس کی فجر کی نماز بھی کبھی نہیں چھوٹی ہوگی وہ آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کہہ گئے فرش دو یہ بڑا نیک آدمی اس کی تحچی بھی نہیں چھوٹی فجر بھی کبھی نہیں چھوٹی جاؤ اور اس آدمی کو جنت میں داخل کر دو اس کا کام کے ساتھ فرشتے جنت کے اندر لے جا رہے ہوں گے اتنے میں ایک عورت دور کیوں آئے گی آئے گی اے اللہ فلا آدمی کو روک ہو ابھی اس کو جنت میں داخل نہ کرو داخل ابھی اس کا جنت میں داخلہ مت کرو میرا حساب باقی ہے اللہ کہہ کر روک لو حالانکہ وہ جانتا ہے اس آدمی تو روک لیا جائے گا کہے گا اللہ تبارک بتا ہے تو نے اس کو کیوں روکا کہے گی اے اللہ یہ آدمی جس کو تون جنت میں جانے کا حکم دیا ہے یہ آدمی دنیا میں میرا شوہر تھا آئے اللہ میں مانتی ہوں کہ بڑا نمازی تھا بڑا روزدار تھا, تھا بڑی پابندی کی اور نماز ترک نہیں کی, کبھی کی نماز نہیں چھوڑی لیکن آئے اللہ ان تمام معاملات کے باوجود تمام عبادتوں کے باوجود میرا اس نے ایک حق ادا نہیں کیا اور وہ حق یہ کہ اے اللہ نماز لہٰذا مجھ, مجھ سے نہیں کہا اور یہ جنت میں اس کی بیوی جان میں اللہ یہ فیصلہ کیسا اللہ کہے گا ہاں یہ تیرا ہاتھ اس کے اوپر بنتا تھا لیکن اس آدمی نے تیرا ہاتھ ادا نہیں کیا آئے جم کی بنا پر اس نے اپنی بیوی بی پر ذرا سوچو تو صحیح او تاڑی والوں ذرا تم بھی سنو نماز پڑھنے والوں تم بھی سن لو اتنے سے جرم کی بنا پر کہ وہ زندگی بھر نماز پڑھتا رہا لیکن اپنے بیٹے کو رکھ بیوی کو نماز کا حکم نہ دیا اور نہ دینے کی بنا پر اتنے سے جرم کی بنا پر اللہ نے اس آدمی کو بھی جہنم میں داخل کر دیا جاؤ پہلے تو اس کے جرم کی سزا دو اور اس کے بعد میں اس کو نکال لو جہنم میں سزا پائے گا اپنے جرم کی اور جس نے سب سے کم جرم کیا ہوگا تفسیر نے کثیر اٹھا کر دیکھیے جس نے سب سے کم گناہ کیا ہوگا اس کو بھی جہنم میں کچھ نہیں تو کم سے کم ایک حقب رہنا پڑے گا ایک حقب کتنا ہوتا ہے قرآن میں آیا لا بھی احکاب یہ حقب کی جمع احکابا استعمال ہوئی ہے یعنی وہ لوگ جہنم میں لابسی نفیا کا بکبوں رہیں گے ایک حقب جہنم کے اندر جس نے سب سے کم گناہ کیا ہوگا وہ بھی جہنم کے اندر کم سے کم کچھ ایک حق رہے گا ایک حق ستر سال کا ہوتا ہے ایک حق ستر سال کا ہوتا ہے اور سن لو موجودہ دنیا کے ستر سال یہ تین سو ساٹھ دنوں کا ایک سال نہیں ستر سال کا ایک حق ایک سال ایک سال کیا کر رہے بھائی नीन आ रही हो तो जाओ, जाओ भाई जाओ जी सब मामला के कारण بس, بس رہی تو ستر سال کا اور ایک ہف ستر سال کا اور ایک سال تین سو ساٹھ دنوں کا ابھی وہ ہمارے بلاک کر ایک سال تین سو ساٹھ دنوں کا اور تیس دن کا ایک مہینہ لیکن موجودہ ایک ہزار دن کا ایک دن باقاعدہ حافظ نے کثیر میں حوالے کے ساتھ لکھا ہے کہ موجودہ جو دن آپ دیکھ رہے ہیں جو یہاں ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کا ایک دن ایسے ایک ہزار دن کا ایک دن جب ایسے ایک ہزار دن کا ایک دن ہوگا تو پھر مہینہ کتنے دنوں کا ہوگا اور پھر ایک سال کتنے دنوں کا ہوگا ایسے ستر سال تک وہ آدمی جہنم کے اندر ایک حق یہ اس آدمی کی سزا ہے جس نے دنیا میں سب سے کم گنا کیا اور وہاں ایک سیکنڈ کے آزار میں ایک سیکنڈ کے ایک سیکنڈ کا اگر جہنم کا عذاب کسی کو دے دیا جائے تو وہ دنیا کی تمام ایشو آرام بھول رہا ہے آپ کو معلوم نے سنا ہوگا کہ دو آدمیوں کو جہنم میں تھل کسی دیر کے لیے ڈالا جائے گا اس آدمی جس نے دنیا میں کبھی کوئی پریشانی ہی نہ دیکھی ہو ایشو آرام ہی نہ رہا ہو اور ایک سیکنڈ کے لیے جس کے پاس مصیبت نہ آئی ہو اس آدمی کو جنت میں ایک سکنڈ، جہنم میں سیکنڈ کے لیے ڈالا جائے اور نکال ایک سک... بلکہ ایک ہاں. یعنی ایک سیکنڈ کے سو حصے کر دیے جائیں سو حصے میں سے اب ایک سیکنڈ کے سو حصے اگر کر دیے جائیں تو اب آپ خود ہی بتائیے کہ وہ کتنی دیر ہوئی ایک سیکنڈ کے سو حصے کر کے پھر وہ ایک حصے کے لیے جہنم میں ڈال کے اس کو نکالا جائے پھر پوچھا جائے بتا یہ اس آدمی کے بارے جس نے دنیا میں آرام ہی آرام کیا رہا وہ کہیں پھر ایک آدمی جس کو دنیا میں کبھی آرام ہی نہ ملا منٹ ایک منٹ پل بھر کے لیے بھی جس کو آرام نزیب نہ ہوا ہو اس آدمی کو لایا جائے گا اس کو اللہ ایک سیکنڈ کے سویں حصے کے لیے یعنی تھوڑی سی دیر کے لیے میں نے ایک سیکنڈ کے آرام میں, وہ ساری بھول رہا ہے. ایک سکنٹ عذاب میں دنیا کی ساری نعمتیں بھول رہا ہے غور کرو کہ جس کو ایک حق کی سزا مل جائے کہ اس کا حال کیا ہوگا جس کو ستر سال کے لیے میں ڈالا جائے گا اس کا حال کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس نوازی کو بھی جن کی بیٹے کو, اور اپنی بیوی کو نصیحت نہیں کی سب اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اپنے بال بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ اپنے بال بچوں کو بھی جہنم سے, سے بچاؤ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی نماز پڑھے اپنے بال بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دے اگر کامیابی چاہتے ہو اور دوستوں دو کی طرح نہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ ہمیں کوئی بخشوا لے گا ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ہمارے عمال فمیامل مثال ضرورت خیرہ اور ذرا سوچو تو سید دلیل کتنی زیادہ فمیامل مثال ضرورت برابر کرے گا تو بھی پارے لا ربرالمیگا ضرورت بھی برائی کیا ہوگا تو اس کو بھی تو اپنے نام یا میں دیکھ لے گا میرے دوست اس کے باوجود بھی آپ سوال کرو گے کہ ہاں ملی صاحب کی تقریر تھی لیکن تھے کون آج کل تقریروں کا مزاج بنائے گا اور ابھی میں بنارس سے آ رہا ہوں تو وہاں کہا کہ وہاں تو کہا کہ ارے نہ کسی کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں اب تو ٹوپی سے پتہ چل جاتا ہے کہ فلا آدمی کون فلاں آدمی کون معاف کیجئے مسلمانوں سن لو نہ اسلام ٹوپی کا نام ہے نہ اسلام رومال کا نام ہے اور نہ شیروانی کا نام اسلام اگر نام ہے تو صرف رب کے قرآن کا اور مصطفیٰ کے فرمان کا جو بھی آدمی اس پر عمل کر رہا ہے وہ مسلمان ہمارے پاس اہل عزیز حضرات کیا کہتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا ہم اپنے علیز بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا بہتر فرقے بن اسرائیل میں تیرے کی امت میں تہتر فرقے ہو جائیں گے ایک فرقہ جنت میں جائے گا اہل عزیز بھائی جنت کا ٹھیکہ لی ہو گیا غور کی جو کہتے ہیں اہل حدیث جنت میں جائے گا تو نماز نہ پڑھ روزہ نہ رکھ تو اہل حدیث جنت میں چلا جائے ہاں اور سن لو اگر میری بات پسند آ جائے تو میں نے بنارس میں بھی کہا یہاں پر ہی میں کہہ دیتا ہوں اور آج اہل حدیثوں کا یہ بیٹا اور اکیس بائیس سال کے یہ جوان اپنے جرم کا احساس کرتا ہے اپنے دناہ کا احساس کرتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہر علیف جنت میں جائے گا وہ غلط وہ چھوٹا وہ بےمان وہ نبی کی سیلیت کے ساتھ غداری کر رہا ہے اور آؤ سنو جنت میں کون جائے گا بہتر فرقے نبی نے کہا بنی اسرائیل میں تھے میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے ایک جنت میں جائے گا ایک بہتر جانب میں بخاری کی روایت ہے کسی ماں نے وہ بیٹا نہیں جنا جو اس روایت کو غلط ثابت کر سکے اور کوئی ماں نے ایسی اولاد نہیں چلی کہ جو اس کو غلط ثابت کر سکے اور سن لو ایک جنت ہے ہم سے میں پوچھ رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں کہ آخر کوئی ہمیں صرف اتنا بتلا دے کہ وہ ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہے کون میں تو اختلاف کو ختم کرنے آیا ہوں میں یہ نہیں پوچھنے آیا کہ تم کون ہو تم کس مسلط سے تعلق رکھتے ہو نہیں مجھے کوئی یہ بتلا دے کہ وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ ہے کون خدا کی قسم سب سے پہلے اس فرقے میں میں اپنا نام لکھانے والا ہوں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہنفی کا جنت میں جائے گا تو آج میں اپنی جماعت کے تمام لوگوں کو تلاق دے کر سب سے پہلے حنفی بننے کے لیے تیار کائنات طرف کی قسم میں حنفیت کا لبادہ ہونے کے لیے تیار اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں صافی جنت میں جائے گا تو آپ چہلے حدیث کا یہ پیدا اور اپنی جماعت کے چوکٹ کا چوکی دار سب سے پہلے اپنی جماعت کو تلاش دے کر کافی مسئلہ قبول کرنے کے لیے تیار اور اگر کوئی کہتا ہے مالکی جنت میں جائے گا تو سب سے پہلے مالکی بننے کے لیے تیار کوئی اگر یہ کہے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا امام محمد ابن حمبل کا سرکہ جنت میں جائے گا تو میں سب سے پہلے ہم بننے کے لیے تیار خدا کی قسم تم بتا صحیح لا تو صحیح پیش تو کرو دیکھو ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے لیکن ایک بات ہم سب کو چھوڑ کر تمہارے یہاں آ سکتے ہیں تو تمہیں بھی میرے ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا اور وہ یہ ہے کہ ایک فرقہ اگر جنتی ہے مان لو حنفیت جنتی امام ابو ہنیپا کے ماننے والے جنتی چلو خدا کی اسم میں سب سے پہلے حنفی بننے کے لیے تیار لیکن ان تینوں کے بارے میں کیا فقبر ہو گئے شافی کون مالکی کون ہم کون نبی نے کہا کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا باقی سب جانم میں میرے بھائی مجھے ایک فرقے کے بارے میں بتا دو چلو میں نے مان لیا کہ ہنکی جنتی تو مجھے کوئی تو پتا ہے کہ شافی جہانمی ہوئے یا نہیں مالکی کی ہوئے یا نہیں امبلی چاند ہوئے یا نہیں اور سارے کر کے جہن نمی ہوئے ہی ہوئے سن لو میرے بھائی اور دوستو تم داوا لیے پھر چاروں برہن تھا تم پیمانہ لے تو چاروں بھر تم کہتے ہو چاروں جنبی نبی کہہ رہا ایک فرقہ جنت میں بہتر چانم میں میرے بھائیوں بڑی سنجیدگی سے بڑے پیار سے میں گالی میں ہی دے کے کہہ رہا ہوں بڑے پیار سے تمہیں سمجھاتا ہوں کہ مجھے ایک فرقے کے بارے میں بتلا دو کہ وہ جنتی فرقہ کون ہے تم ایک بتلاتے ہو خدا کی قسم میں آنے کے لیے تیار لیکن تین تین کے بارے میں تمہارا فیصلہ کیا ہوگا سنت سنت والجماعت کے اندر آنے کے لیے تیار ہوں لیکن کوئی یہ تو بتلائے کی چار چار کا کیا ہوگا ان لوگوں کا کیا ہوگا یا جہنمی ہونے کا فتبہ دو یا پھر تم کو یا چاروں میں سے ایک کا نام بتلاؤ کی وہ جنتی کون ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں اور نہ مالک جنت میں جائے گا نہ شاوی جنت میں جائے گا نہ مالکی جنت میں جائے گا نہ جنت میں جائے گا نہ, سنی, نہ, شیعہ, نہ اہل حدیث نہ وہابیہ کوئی نہیں اگر جنت میں جائے گا تو وہ جواب نے بتایا مالا ل جنت میں وہ لوگ جائیں گے جس پر میں ہوں اور میرے ہیں جنت میں صاحبہ کا راستہ پکڑے ہوئے ہوگا یہی جو کلام اور مدینے والے کا فرمان پکڑا ہوا ہوگا تو آپ سنو ذرا بس یہ ایک ہے کوئی بھی فرقہ میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں سن لو کوئی آپ بھی مجھ سے یہ نہ کہیں کہ میں کا ٹھیکے لال نہیں میں لال کی سنت کو مانتا ہوں اور ہر جو ان دونوں کو لے کر چل رہا ہے جو قرآن کی بات کر رہا ہے اور مستفا کے پروان کی بات کر رہا وہ جنگتی میں نے اختلاف میٹ دیا میں نے اختلاف قدم کر دیا اور اگر کسی کو چاہت ہو اگر کسی کو یہ پسند وہ جنگت میں جائے تو وہ تمام سرکوں سے ناطا توڑتے ہوئے صرف رب کے قرآن کو پکڑ لے اور رامین کے لال کی شریعت تو مصطفیٰ پرمان کو مستفا کے پروان کو پکڑ لے میرے دوست ایک چیز اور کوئی دنیا ہمارے پاس سے سوال آیا کہ مولانا آپ تقریر تو صرف آمینا کے لال کی لالکی کرتے ہو اور بت مانتے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنے والے اور محبت میں تم ان کے نام کا جلوس بھی نہیں نکالتے ہو بڑی اچھی بات ہے میرے بھائیو اور میں کسی کو زبان درازی سے گالی دینے نہیں آیا میں اس کا جواب دیتا اور بڑے پیار سے میں نے کہا یا تو دلیل لے لو یا دلیل لے لو بس اور دلیل سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے خدا کی قسم ہم جلوس آج نکالنے کے لیے تیار عید میلاد النبی کا جلوس ہم کل نکالنے کے لیے تیار اسی لیے کہ ہم نے محبت سیکھی ہے خدا کی قسم ہمیں بہت محبت ہے نبی اکرم سے لیکن ہم ہاں جلوس بھی نکال سکتے ہیں عید میلاد النبی کا لیکن ایک شرط کے ساتھ یہ بتاؤ صرف ہمیں اس بات کا جواب دے بس کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقال کے بعد خلافت سبالی اضرت ابو بکر نے کئی سال تک خلیفہ بھی رہے ہمیں یہ بتاؤ کہ خلفہ راشدین سے زیادہ محبت بھی کیا ہمیں اور آپ کو ہو سکتی ہے نہیں دنیا میں اگر سب سے زیادہ رسول سے کسی کو محبت تھی تو وہ صرف حضرت ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ ان تھی اللہ کے نبی کے انتقال کی اتنے دنوں تک یا اتنی سالوں تک کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی کوئی جلوس نکالا اگر اللہ کے نبی کا جنم دن منایا ہو یا اللہ کے نبی کی محبت میں اللہ کے نبی کی یادگار میں جلوس نکالا ہو ہوتی قسم سب سے پہلے جلدی جلوس نکالنے کے لیے تیار دلول تو ہمیں دیتے ماننے کے لیے ہم تیار یا پھر یہ کہو کہ ابو بکر کو محبت نہیں تھی یا پھر یہ کہو کہ ابو بکر کو محبت بہت زیادہ تھی ہم سے بھی زیادہ تو اگر اتنی محبت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی تو کیا انہوں نے کوئی جلوس کیوں نہیں نکالا پھر ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے ایک دلیل میرے دوستوں اور میں ایک نے اپنی پوری زندگی میں کبھی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا جلو سے نکالا ہو خدا کی قسم ہم بھی جلو سے نکالنے کے لیے تیار ہیں غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور اگر آپ نے بھی اپنے زمانے میں اور اپنی خلافت تک کوئی جلوس سے نکالنا ہو تو ہم بھی نکالنے کے لیے تیار اور اگر ہوتا ہے جو رشتے اللہ کے نبی کے داماد بھی لگتے تھے اور جلوس کیوں نہیں نکالا؟ اور اگر نہیں نکالا تو کیا محبت نہیں تھی ایک دلیل تم ہمیں دے تو ہم کل جلوس نکالنے کے لیے جب بھی کوئی بات کرتا ہے اور سن لو یہ کہنا ابھی ملی صاحب نے کہا ہے کہ ہم کسی مسلک سے تعلق نہیں رکھتے وہاں بھی میں صرف اللہ کی طرف نسبت کرنا ہوں کیونکہ کی اللہ والا اور اللہ والے آپ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں سن لو. اگر ہم کوئی بات کر رہے ہیں تو دلیل سے تیار ہیں ورنہ یہ مت کہنا کہ ہم محبت نہیں کرتے ہیں یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اور آیت کا تیسرا ٹکڑا اکبر اور اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے قرآن کی تلاوت بھی ہو گئی سدا نماز بھی ہو گیا اور کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اس کو بھی تلو بھی بات ختم والا ذکر اللہ, اللہ, اللہ نے قرآن کی ہے نازن کر کے تمام جھگڑوں کو میٹ دیا نہ, بڑا نہ دولت مند بڑا اگر بڑا ہے تو اللہ تعالی کا ذکر بڑا ہے اگر چیز ہے تو اللہ کا بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر اور وہ بھی ذکر ارے لاؤ تو نبی کی کر رہا ہوں ذرا میں نے بزرگوں کے قصے نہیں سنائے ہیں میں نے کرامتیں نہیں سنائی ہیں میں بات کر رہا ہوں تو نبی کی اور نبی سے بڑھ کر اور کس کی بات ہو سکتی ہے سنو! اپنی بیٹو کو وہاں سیکھنا رہا ہے کون انام کا ہے نبی اور پانی کی پر پڑ کر کمر میں لاتی ہوں کمر پیڑی ہو جاتی ہے او سب کو دے رہے مجھے بھی جو غلام دے دی جیسا کہ میرے سہارے میں کام آئے میری کچھ مدد کر سکے لمبے جگر او میری بیٹی اوروں کی طرح نہیں طرح نہیں چاہتا کہ بہتر ہے وہ بات کیا ہے کیا میری بیٹی جب سویا کر تو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ ہم بہت چوتیس مرتبہ لاہ برپڑ لیا چل رہی تیرے لیے سے بھی زیادہ بہتر ہے کوئی لائے تو, تو ہمیں مبارک, مبارک تم اپنے نصیبے پہ خوش اور ہم اپنے نصیب پہ خوش تم اپنی تقدیر پہ خوش اور ہم اپنی تقدیر پہ خوش ہاں سنو میرے آقا نے کیا فرمایا امام کائنات لوبی ذکر ایک طرف دوسری طرف معلوم اور ہمارے پاس کیا ہے لو بھی ذکر ہر چیز کو صاف کرنے کے علا موجود ہے ہر چیز کی صفائی کا بندوبست ہو گیا کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے صابن اور کو صاف کرنے کے لیے جو ہے کا استعمال ہونے لگا ہر اس کی سبائی کالا موجود ہے اے لکل نشین سقالت و سقالت القلوب جیتے تمام چیزیں گندی ہو جاتی ہیں زمین گندی ہو تیس آف کرنے کے علی موجود داد گندے ہو جاتے ہیں پیس کرنے کے لیے موجود ہر چیز کی سبائی کالا موجود تمہارے دل بھی گندے ہو جاتے ہیں تمہارے دلوں کو بھی ساب کرنے کے کالا موجود ہے سقالت ذکر اللہ تمہارے دلوں میں بھی زنگ لگ جاتی ہے تمہارے دل بھی تمہارے دل میں بھی گنا لگ جاتے گندے ہو جاتے ہیں اور اس کو صاف کرنے کا اللہ ذکر اللہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر ہے جو تمہارے دلوں کو صاف کر سکتا ہے میرے دوست کو اللہ کے ذکر کی طرف اللہ کی ذکر کی طرف آؤ ہمیشہ تمہاری زمانوں سے ہی جملے نکلنا چاہیے اور آؤ اس دعا کو تم بھی بخاری شریف کی آخری حدیث آتا نے فرمایا دو جملے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں ترازو پہ بہت بھاری ہیں اور زبان پہ بہت ہلکے ہیں دو جملے ایسے ہیں جو ترازو میں نیدان پر قیامت کے دن بہت بھاری ہیں یعنی ان کا جو ثواب بہت بھاری ہے اور زبان پہ وہ تو جملے بہت ہلکے ہیں اور اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں سبحان اللہ ہی تم میں جب جائیں تو میزان تمہارا سب سے بھاری بیٹھے اس کو وجوہ بنا لو سبحان اللہ ہم لائن اس دعا کو تم بھی یاد کر لو سنو مسلمانوں آج لوگوں کو پتا نہیں کیا کیا پڑی ہے بستی میں پڑے ہوئے ہیں ذرا بمبے کے حالات کی طریقے سے اور اس موقع پر آپ کو ذکر میں لگنا ہے آپ کو اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو سب کو رسیحت کرنا ہے اور سب کو رہ راست پر لانا ہے آؤ مسلمانوں سن لو آج ایک اور بات سمے بنداتا چلو تم یہ کہتے ہو بلڈنگ تمہارے دلوں کو سکون ایئر کنڈیشن نہیں دے سکتا بڑی بڑی بلڈنگ تمہارے دلوں کو سکون نہیں پہنچا سکتی تمہارے دلوں کو یہ کوئی چیز آرام نہیں پہنچا सकती تمہارے دلوں کو آرام پہنچانے والی در کوئی چیز ہے تو اللہ قرآن کی آئے دنوں قرآن کی طرف آؤ آو اوزکر القلوب وہ لوگوں تمہارے دنوں کو قرار دینے والی تمہارے دنوں کو سکون دینے والی تمہارے کو چین نصیب کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ تعالی کا ذکر ہے اللہ کا ذکر ہے جو تمہارے دلوں کو سکون دے سکتا ہے آپ کہتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگوں میں ارے نہیں بھائی بڑی بڑی بلڈنگوں والے بھی آج ہاسپٹل کے اندر بھرتی ہیں ایڈمٹ آپ دیکھیے ذرا ان کو اپنے گھر کی ہوا نصیب نہیں ہو رہی ہے اپنے گھر کا دروازہ ان کو نصیب نہیں ہو رہا ہے جو لیے لائے تھے کہ ہم آئس کریم بنا بنا کر کھائیں گے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ تم فریج کی آئس کریم یا ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتے اس لیے کہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے تم نے مرغا پکوایا اس لیے کہ ہم کھائیں لکم ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ گوشت اور تمہاری بنڈکوں نے نہ تمہاری نے سکون دیا سکون اگر ملے گا تو کہاں ملے گا آؤ بلڈنگ سکون نہیں دے, سکتی. آرام نہیں دے سکتے کو ہیں کو کون, کون سا ذکر تمہارے دلوں کو سکون دے سکتا ہے کون سی دوا تمہارے دل کو سکون پہنچا سکتی ہے اور میں بتائے دیتا ہوں رب کے الفاظوں میں بتائے دیتا ہوں اللہ اللہ کا ذکر ہے جو تمہارے دونوں کو قرار دے سکتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے سکون دے سکتا ہے یہ اللہ کا مائل کیا آپ ہم بھی مائل ہوں اور اپنے بھائیوں کو اپنے گھر والوں کو اپنے को داروں کو سب کو دین کے راستے کی طرف مائل کریں ذکر الہی کی طرف مائل करें इस دو گھنٹے के پروگرام के बाद मुझे ان شاء انشاءاللہ آپ ان پوری باتوں کو اگر میری ذات سے کسی بھی دوسرے کو ٹھیس پہنچی ہو میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو چلتے چلتے معاف کر جائے اور میں اسے معافی و موجود خواہ ہوں آئیے پر عالم سے ہمارے گناہوں کو ماں فرما دے اے اللہ ہمارے قصور کو ماں فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اے اللہ جو ایک فرقہ میں یہ نہیں جانتا کہ وہ کون سا فرقہ ہے اے اللہ جو جماعت جنت میں جائے گی اے اللہ ہمیں اس جماعت کا پابند بنا دے اے اللہ ہمیں اس جماعت پر چلنے والا بنا دے آئے اللہ ہمیں اس مسلک پر چلنے والا بنا دے اے اللہ ہمیں اس طریقے پر چلنے والا بنا دے آئے اللہ ہمیں قرآن الحدیث پر عمل کرنے والا بنا دے اے اللہ سب کو قرآن الحدیث کے سمجھنے کی توقع پر فرما اے بار الا ہم سے جو لفظ غلطیاں ہوئیں ہو بار الہ! لفظ کو مع فرما اللہ آج یہ صرف سیرے تیرے دربار میں آئے ہیں اے اللہ بےچارے اپنی رحمت کی امید لے کر آئے ہیں اے اللہ ہم سب بہت گناہ گار ہیں اور یہ ہاتھ اس لائق نہیں تھے کہ تیرے آگے اڑ سکیں لیکن اے اللہ تو نے ہی کہا اے اللہ تک نے تبرحمت اللہ اے اللہ یہ تیرا ہی فرمان ہے کہ میرے بندوں میں کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ اے اللہ آج یہ غلیظ اور گندے خاطرے سامنے اٹھے ہیں اے اللہ تو پاک ہے ہم ناپاک اے اللہ تو پاک ہے تو پاک ہے متحرر اللہ نفس اے اللہ ہمارے گناہوں کو اے م... म... اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اے اللہ ہمارے گناہ کو maaf فرما دے اے اللہ ان ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنے سے پہلے ہمارے ہمیں بالکل گناہوں سے ایسا کر...